Amen. <laughs> شیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج کا درس ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 59 سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ آج کے ہی درست میں اس سورح کی تکمیل ہوگی اور سورہ ہُوت کی پہلی آٹھ آیتیں پڑھی جائیں گی تو آئیے آغاز کرتے ہیں اگلا بیان مشیک مکہ کے تعلق سے اور مشیقی نے عرب کے تعلق سے قل اللہ اے نبی فرما دیکھو جو اللہ نے تمہارے لئے اتارا ہے تم نے اس میں سے کچھ حرام بنا لیا کچھ حلال کر لیا سورہ انام میں تفصیل آئی ہے کل اللہ, اللہ تفتربی علی السلام فرمائیے کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے یہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو یعنی جھوٹ منسوخ کرتے اس کی طرف مما يوم قیامت اور ان لوگوں کا کیا خیال ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑتے ہیں کہ کیا حال ہوگا ان کا قیامت کے دن ان اللہ فقیناس بشک اللہ لوگوں پر فرض فرمانے والا ہے اکثر, اکثر لوگ ان میں سے شکر ادا نہیں کرتے اگلی آیت بہت توجہ فرمائیے گا قرآن کی عزمت ایک خوبصورت انداز سے اس میں آئی ہے سنیے گا وما فی اول حضور سے خطاب علیہ السلام ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے وما فی اور اے نبی آپ کسی حال اور کیفیت میں نہیں ہوتے وما تتلو منہ من قرآن اور نہ آپ اس میں سے کچھ قرآن مراد تلاوت کرتے ہیں ولام اور نہ اے لوگو تم کوئی عمل کر رہے ہوتے ہو اللہ کنہ علیکم شہدن مگر یہ کہ ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں ارتفی دون فی اے لوگو جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو سنیے حضور سے صاحب خطاب ہم بھی مراد ہیں تم کسی حال میں نہیں ہوتے ہم سے مراد کر لیجئے اور حضور کے لئے کہیں گے کہ آپ کسی حال میں نہیں ہوتے پہلی بات تم کسی حال میں نہیں ہوتے عمومی بات ہے تیسری بات تم کوئی عمل نہیں کر رہے ہوتے عمومی بات ہے درمیان میں کیا ہے نہ تم قرآن میں سے کچھ تلاوت کر رہے ہوتے ہو مگر ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں سمجھ آ ہے بات پہلی بات عمومی ہر عمل ہے تیسری بات عمومی ہر عمل ہے درمیان میں خاص عمل تلاوت قرآن کا ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ رات کی محافل بجا اللہ قبول فرمائے چار گھنٹہ پانچ گھنٹہ اب خیر چار تو نہیں زیادہ ہی ہوتا ہے یہ پانچ پانچ گھنٹہ اللہ قبول فرمائے مگر دن میں بھی میرا آپ کا اپنا بھی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ تو بھی توفیق عطا فرمائے اور ماہ مبارک میں تو ثواب ویسے ہی بڑھ جاتا ہے یہ عظمت قرآن کا ایک بڑا خوبصورت نکتا ہے اس مقام پر وما يعزب الارض ولا کوئی بھی بات پوشیدہ ایک ذرہ برابر بھی نہ زمین میں نہ آسمان میں نہ اس ذریعے سے چھوٹی کوئی بات نہ کوئی بڑی اللہفی کتابین مگر یہ کہ ایک روشن کتاب میں محفوظ ہے اگلی دو آیات میں اولیاء اللہ کا بڑا پیارا بیان بہت مشہور مقام ہے اولیا یعنی دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوتا نہ وہ غمگین ہوتے ہیں کون ہے اللہ کے اولیا اللہ دھی نہ آمن وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تخوا کی روش اختیار کی نبوت کا دروازہ بند ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے دوستی کا کیا میں اور آپ اللہ کے دوست بن سکتے ہیں جی کوشش کریں گے بن سکتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہاں فرق رہے گا مراتب کا علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے بڑی پیاری بات دیکھی میں نے نوٹ کی تفسیر عثمانی سے کہ بھائی کسی کے پاس دو چار ہزار روپے ہو تو مال تو ہے نا اس کے پاس لیکن ہم مالدار کسے کہتے ہیں دو چار ہزار کس کے پاس ہو ایک مقام ہوتا ہے نا ایک خاص درجہ ہوتا ہے ہے تو دو, دو سو روپئے بھی کسی کی جیب میں مال تو ہے لیکن مالدار کسے کہتے ہیں اندازہ کیا جا سکتا ہے تو یہ دوستیوں کے بھی مراتب ہوں گے جو دوستی انبیاء کا درجہ تو بہت بلند جو دوستی اللہ کی صدیق کے ساتھ ہوگی رضی اللہ عنہ جو صحابہ کے ساتھ ہوگی وہاں تو کوئی نہیں پہنچ سکتا لیکن کیا ہم اللہ کے دوست بننے کی کوشش کر سکتے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے کون ہے اللہ کے دوست انہیں نہ کوئی خوف نہ کوئی غم آمن جو ایمان لائے وخان یا تقوی نے تقوا کی رویش اختیار کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ اور حدیث شریف میں اسی طرح کی بات ہے مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے پھر علماء نے مختلف اقوال بیان کیے جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہو جو گناہوں سے بچنے والا ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں لگا ہوا ہو وہ اللہ کا ولی ہے اللہ تعالی یہ ولایت یہ دوستی ہم سب کو بھی عطا فرمائے لہوم المشرما فل حیات دنیا و فرآخر ان کے لیے بشارت دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی لا تبدیل علی اللہ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں العظیم یہی عظیم کامیابی ہے قولهم اور اے نبی علیہ السلام ان لوگوں کی بات غمگین نہ کریں یہ جو مشرقین اعتراضات کر, کر رہے ہیں آپ پریشان نہ ہومام تمام اللہ کے لیے اللہ خوب سننے والا خوب علم رکھنے والا ہے اللہ آگاہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ ہی کے لیے ہے وما ید الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ راہ شرکا اور جو لوگ اللہ کے سوا اور لوگوں کو پکارتے ہیں اور شریک ٹھہراتے ہیں وہ پیروی نہیں کرتے ای یت تبی اونا سوائے سی کہ وہ تو پیدی بھی کر رہے صرف گمان کی رسون اور وہ صرف قیاس آرائیاں کر رہے ہیں حقیقت کا کوئی علم نہیں ان شرکیا کفرید کے لیے کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے اللہ جس نے تمہاری رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا یعنی کام کاج کے لیے یہ پورے سال کے لیے ہے اب کوئی کہہ دیے آپ لوگ رات کو دو بجے تک بٹھا رہے لوگوں کو تو یہ کیا ہے بھائی یہ بھی تو سکون حاصل کر رہے ہیں یہ کچھ اور ہی سکون ہے الحمدللہ کیا خیال ہے جی اور حضور علیہ السلام کی راتیں تو اسی طرح بسر ہوئی قرآن کے ساتھ پورا سال صحابہ کرام کی طرح پوری پوری تو ہمارا تو ایک خاص ایونٹ ہے اہل ایمان کا جشن حضور قرآن ہے ہاں البتہ عام حالات میں کیا ہے رات سکون کے لیے دن روشن بنایا کام کاج کے لیے ان نفیزات قومی بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنتے جیس سننے والے ہیں قالو اتخذ الله ولدا سبحانه وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا اللہ تو پاک ہے سے هو الغنی وہ بے نیاز ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اولاد کی حاجت تمہیں ہے اللہ تو پوری کائنات کا بادشاہ ہے اس کو کیا حاجت وہ تو بے نیاز من سلطان بهذا تمہارے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں تم اللہ کے بارے میں وہ, فرما وہ فلاح یعنی کامیابی نہیں پائیں گے مطاعن فی دنیا دنیا کی زندگی میں تھوڑا سا فائدہ ہے ثم ثم بما پھر ان کو ہماری طرف لوٹنا ہے پھر ہم انہیں شدید آپ کا مدہ چکھائیں گے اس کے بدلے جو وہ کفر کیا کرتے تھے نوح اور اے نبی علیہ آپ انہیں نوح علیہ کا اب دو رکو ہیں رکو نمبر آٹھ اور نو نوح علیہ السلام کا ذکر آئے گا اور پھر موسی علیہ السلام کا ذکر آئے گا یہ مزاج ہے سورت الآف کے مزاج والا پیغمبر کے واقعات کا تذکرہ ہے وطلو علیہ نبا نو اور اے نبی علیہ السلام نُ علیہ السلام مقصد یا یاد کیجیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ قبر و ترکیر بھی آیات اللہ اگر تم پر میرا قیام تمہارے درمیان کھڑا ہونا دعوت توحید پیش کرنا اگر تم پر گرا ہے اور و ترکیر بھی آیات اللہ اور میرا اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کرنا تم پر گرا ہے فعال اللہ ہی توکھل تو بس میں نے اللہ سعی پر بھروسہ کیا فاج میں او تم, پس تم مقرر کر لو اپنے کام کو شراکا اور اپنے شراقا کو بھی پکا کر لو جو کرنا ہے کر لو یہ چیلنج کا انداز ہے پھر تمہیں اپنے کام کے بارے میں کوئی شبہ نہ رہے ولا تم و روم پھر میرے ساتھ کر گزرو جو تم کرنا چاہو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو یہ ہے پیغمبر علیہ السلام کا چیلنج کا انداز ساڑھے نو سو برس تک استحکامت کے پہاڑ بنے رہے اور ان کے اس واقعے کا تفصیلی کچھ بیان اگلی صورت میں آئندہ کل میں شاء اللہ پڑیں گے سورہ ہُد میں فعین تو منہ پھیر لوگ فرماسال اجر تو میں نے تم سے کوئی اجر تو اس پر مانگا نہیں یہ پیغمبر کے خدوص کی علامت ہے میں نے تم سے کوئی اجر تو مانگا نہیں ان اجری اللہ بش میرا اجر تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذمے ہے وہ امر تو مدل مسلمین اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں یعنی فرما برداروں میں سے رہوں فکر ربو ان لوگوں نے انہیں یعنی نو علیہ السلام کو جھٹلایا فنت جئی نہ ہوں فلفل کی بس ہم نے بچا لیا انہیں اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے میں جا اور ہم نے انہیں جانشی بنایا یعنی جو کشتی میں رہے انہی سے بعد میں نسل انسانی کا سلسلہ آگے چلا وہاںبو بھی آیا تین اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا پس دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہیں ڈرایا گیا فلم امبہ علاقوں پھر ہم نے نو علیہ السلام کے بعد کئی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے تو ان کے پاس روشن دلائل کے ساتھ آئے فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلِ تو ان, تو ان سے ایسا نہ ہوا کہ وہ ایمان لاتے اس بات پر جس جسے وہ پہلے سے جسے وہ اس سے قبل جھٹلا چکے یعنی جب جانتے بوشتے رد کر دیا تو لاکھ دلائل سامنے آئے انہوں نے ایمان کرنا دیا قَذَلِكَ نَدْبَوْ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ اسی طرح ہس سے بڑھ جانے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں ہارون عام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی کے طرف فرسٹ تک برقان قومرمین تو لوگوں نے تکبر کیا اور وہ گناہ گار لوگ تھے فلما الحق من تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق پہنچا قالو تو لوگوں نے کہا انہ نے فرمایا کہ کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ جب تمہارے پاس آ گیا کہ یہ جادو ہے بلادو اگر تو کامیاب نہیں ہوتے قول اچیتنا فیتنا اما وجنا آدھا انا وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا وَتَكُونَ لَكُمَلْكِ بِرِيَاؤُ فِي الْأَرْضِ اور تم دونوں کے لئے زمین میں بڑھائی کا معاملہ ہو جائے وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ اور ہم تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں وَقُولَ فِرْعَوْنُ اُقْتُونِ بِكُلِّ سَاحْرِ عَلِينَ اور فیرون نے کہا کہ میرے پاس ہر علم والا جادو کر لاؤ یعنی ماہر فلما فلم القو ما ملکون پھر جب جادوگر آ گئے تو موسا علسلام نے کہ تم ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو فلما القلا موسا ما جی تم بھی شہر پھر جب انہوں نے ڈالا تو موسر السلام فرمایا کہ تم جو لے کر آئے ہو وہ جادو ہے ان اللہ تر بے شک اللہ جل اسے باتیں کر دے گا اللہ لا يسلح عمل بشک اللہ فساد کرنے والوں کے کام کو درست نہیں کرتا باقی بات تفصیل سے پہلے بھی آئی اور ان شاء اللہ تعالیٰ آتی رہے گی وہ کریمات ہی اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنے حکم سے حق ثابت فرمائے گا ولو کری حل مجرم اور چاہے مجرمین کتنا ہی اس کو ناپسند کرے اگلی آیت میں ایک سے زیادہ ترجمے اور تراشت تشریحات بیان کی گئی ہیں ایک رائے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو بہرحال ہمارے مفسرین نے بات نہیں مانی مگر ان کی قوم کے چند نوجوانوں نے اس وجہ سے کہ خوف تھا انہیں فرعون اور ان کے اس کے سرداروں کا کہ کہیں وہ ان قوم کے افراد کو کسی آفت میں مبتلا نہ کر دیں یہ تو ہوا ترجمہ تشریح کیا ہے علیہ السلام پر کا جو ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو قوم کے چند نوجوان تھے ایک بہت بڑی تعداد کو خوف تھا کہ اگر ہم نے کوئی تحریک برپا کی تو ہم مارے نہ جائیں فرون اور اس کے سردار ہم پر ظلم و ستم نہ کر دیں یہ ہے اہم نقطہ جب موسا علیہ السلام نے تحریک چلانا چاہی اور بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے کھڑا ہونا چاہا تو ان کا ساتھ دیا صرف چند نوجوانوں نے کیوں جوان خون میں جوش بھی ہوتا ہے گرمی بھی ہوتی ہے کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا ایک اچھی بھلی عمر گزر جائے تو آدمی کی پیر میں کچھ بیڑیاں مسلحتوں کی پڑ جایا کرتی ہیں یہ تو ہوا موس علیہ السلام کا تذکرہ لیکن یہی محمد مصطفیٰ کریم کا معاملہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کبھی اول اول ساتھ دینے والے اکثر نوجوان اکثر نوجوان اور صدیقی اکبر بھی سو مت سو ایمان لائے ہیں تو وہ 38 ایٹ کے تھے حضور چالیس کے تھے وہ 38 ایٹ کے تھے کم وہ بیش جوانی کی طور او ہے اور حضور نے کبھی فرمایا بھی موٹیویشن کے لیے جب بوڑھوں نے بڑوں نے میری بات رکھی تو نوجوانوں نے میری بات قبول کی تھی یہ ہے وہ اہمیت نوجوانوں کی اللہ تعالیٰ ہماری اس قوم کے نوجوانوں کی حفاظت بھی کرے ان کے ایمان کی حفاظت کرے ان کی حیا کی حفاظت کرے اور توفیق دے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو پیغمبروں والے مشن کے اندر کھپانے کی لگانے کی کوشش کریں وہ ان نہ تم اللہ سبحان و تعالیٰ پر ایمان لائے ہو فل ہی تو کم تم مسلمین تو اللہ سبحان و تعالیٰ ہی پر توقل کرو اگر تم واقعات مسلم یعنی فرما بردار ہو فقول وال اللہ پر کہ ہم نے اللہ پر توکل کیا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمین عرض کی اے ہمارے رب ہمیں ظالمین کی قوم کے لیے تخت مسخ نہ بنا بہت قیمتی جامع دعا ہے کیا مطلب اللہ کھڑے تو رہے تیرے نام پر مصائب بھی آئیں گے مشکلات بھی آئیں گی مخالفتیں بھی آئیں گی ری ایکشن بھی ہوگا ریٹلیشن بھی ہوگی ایسا آزمائش کا معاملہ نہ آ جائے کہ ہمارے لیے حق پر کھڑا رہنا مشکل ہو جائے تو اے ہمارے رب ہمیں ظالمین کی قوم کے لئے تختہ مشک نہ بنا بنا نہ جینا برحمت کا من القوم القافلین اور ہمیں اپنی رحمت سے کافروں کے قوم سے نجات عطا فرما اللہ کے طرح سے وحی عطا ہو رہی ہے وَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَاَخِهِ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی یعنی حارون علیہ السلام کی تروحی کی اَن تَبَوْعَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتَا کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ یعنی مرکز تربیت کے مرکز بناؤ جہاں وہ ساتھی جمع ہو وہ قبل تن اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ ایک دلچسپ نوٹ کیجئے گا اس وقت قبلہ کیا ہے خانہ کعبہ ہے بیت المقدس کا معاملہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ تو بوس علیہ السلام کے بہت بعد میں آئے ہیں سورہ عالمران آیت نمبر 96 پہلے دن سے جو گھر اللہ کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ تو بیبکا مکہ مکرمہ میں ہے ٹھیک ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں بیت المقدس کا معاملہ ہوگا ابی قبلہ رخ وہی بیت ال بیت اللہ شریف کی طرف رخ کا معاملہ واقعی اور نماز قائم کرو ابش شری المومین اور اے موسا بشارت دے دیجیے ایمان والوں کو یہ اللہ کی طرف سے وہی آئی مرکز گھر گھر مراد مرکز ہو تربیت کے لیے جما کی تربیت کی جائے اور قبلہ رخ ان کو بنایا جائے کیونکہ فروغ نے ظلم و ستم کا رکھا ہے اوپنلی نمازوں کا اہتمام ممکن نہیں تھا گھروں میں قبلہ رخ معاملہ کر کے نماز ادا کرو اور وبش شری اور ایمان والوں کو بشارت دیجیے اور موسیٰ علیہ السلام نے, فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کی اے ہمارے رب بے شک فرعون اور اور کے لشکر کو دنیا کی زندگی میں زینت اور مال گمراہ کر دیں گے لوگوں کو ربنا تمس اے ہمارے رب ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے پیغمبر میں دینی غیرت بھی ہوتی ہے اور ایک وہ پوائنٹ آتا ہے وقت آتا ہے کہ اللہ اب تو فیصلہ کر ہی دے مٹا دے پیغمبر میں دین کی غیرت بھی ہوتی ہے ثابت قدم رہو لا اور ان لوگوں کی راہ پر نہ چلنا جو علم نہیں رکھتے وجا وزنا اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا فراد بآم فرآن و جنوب ہوں میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائ ایمان لائے وہ میں میں سے ہوں غرق ہو رہا ہے اس عالم سے ٹرانسفر ہو رہا ہے اس عالم میں محلت ختم اب کیا میں ایمان لایا آل آل اللہ فرماتا ہے آل آنا اب ایمان لاتا ہے وقت آ سہی تقبل اور پہلے نہ کرتا رہا تو وخن کا مل اور تو فساد کرنے والوں میں سے رہا خدائی تک کے دعوے کی سوریہ نازعات میں ہے انورب کو مل تمہارا سب سے بڑا رب اب امان اللہ تعالیٰ پہلے یہ دعوے تھے پہلے نا تھیں فلی من جی کا بی بدن نی کا لی تلیمن خلف کا آیا تو آج ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے تاکہ تیری اس لاش کو ان کے لیے نشانی بنا دیں جو تیرے بعد آنے والے ہیں وہ ان نہ من سیان آیا تین لغ فنون اور بے میں اکثر ہماری نشانیوں سے غافل ہیں یہ جو اللہ کا وعدہ یہ پروفیسی تھی قرآن کی قرآن کی, قرآن کی کہنے چاہیے کہ ایک قرآن کی طرف سے بات بیان کی گئی کہ یہ ایک دلیل ہے یہ ایک آیا اللہ کی طرف سے اور یہ کہیں نہ کہیں کبھی ظاہر ہوگی انیس سو میں اکثر ہمارے احت کے مفسرین کا خیال ہے کہ یہ لاش اس کی دریافت ہوئی اور وہ نشانیاں بھی معلوم ہو گئیں کہ یہ وہ تھا جو غرق کیا گیا تھا اس پر تفصیلی کلام مولانا مودودی علی رحمان نے بھی کیا تفیم القرآن میں اور مفسرین نے نقل کیا اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے اور اس کی لاش بہرحال وہ محفوظ رہی برٹش میوزیم میں بھی رکھی گئی اور اس کو دنیا میں آج انٹرنیٹ پر بھی دیکھا جا سکتا ہے تو یہ قرآن کی پروفیسی تھی قرآن کی اوپیشن گوئی جو پچھلی سدی میں انیس میں کم و بیش اکثر ہمارے احت کے مفسرین فرماتے کس پہ اتفاق پایا گیا. یہ ہے جس کی لاش کو اللہ نے محفوظ رکھا ولقد اور نشانے عبرت بنایا ہے وَلَقَد بَنی مبوّعَ اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو العلم تو انہیں اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا یعنی اب العلم قرآن کی صورت میں آیا ہے <فون> درمیان فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن جس سے وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اب اگلا جو انداز ہے وہ عمومی ہے ہر ایک اعتبار سے چنانچہ اس کا عمومی ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بڑا بات یہ ہوتی ہے کہ حضور سے خطاب ہے سنایا سب کو جا رہا ہے۔ اس کیفیت کا ایک ترجمہ اس انداز سے بھی ہوتا ہے کہ اے سننے والے اے مخاطب فئن کنت فی شک مما مما مم انزلنا الیھا اور اے مخاطب مخاطب ایڈریس مخاطب اگر تمہیں اس میں شک ہے نے نازل کیا ہے تمہاری طرف فس علی لدین من قبل تو ان لوگوں سے پوچھو لو تم سے پہلے کتابیں پڑھتے ہیں مراد کیا ہے سب کے لیے اگر کسی کو شک ہے تو کتاب سے لو کہ دو پہلے پڑھتے رہے کتاب کو کہ آخری رسول نے آنا تھا لقد جا اقل حق میں یقیناً تمہارے پاس حق آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے فلاں ممترین پر سم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا ولا تک منل کر ربو بھی آیات اللہ اور ان لوگوں میں سمت ہو جانا جنہوں نے لَا دیکھ لے مگر جنہوں نے ہر دھرمی کی ربیش اختیار کی وہ مان کر نہیں دیں گے اب اگلی ایک آیت میں کی قوم کا عجیب معاملہ بیان ہوا ہے یہ واحد قوم ہے کہ تھوئی تو نافرمانی پر عذاب کا فیصلہ بھی ہو گیا ابھی آثار آئے ہیں آثار عذاب کے اور ان لوگوں کو خدشہ آ گیا کہ یہ یونس علیہ السلام کی بات صد ثابت نہ ہو جائے اور ہم مارے نہ جائیں پوری قوم اگے اللہ کے سامنے میدان میں کھلے میدان میں عورتوں بوڑھوں بچوں کو کیا جانوروں تک کو لے کر آگے اور اللہ کے سامنے جھک گئے عذاب کے آسار دیکھے اللہ نے وہ ٹال دیا ان پر سے باقی تفصیلات ہیں وہ تفاصیر میں دیکھی جا سکتی ہیں فرمایا فلولہ کانت قریت العمنت ایمانا اللہ قوما یونس بس کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ وہ ایمان لاتی تو اس کو اس کا ایمان نفع دیتا مگر یونس علیہ السلام کی قوم کی وہ ایمان لے آئی باقی کوئی اور مثال نہیں عذاب کے آسان آ اس کے بعد تو نہیں لیکن یہ واحد قوم ہے آثار ابھی دیکھے اور پلٹ گئے ہیں تو اللہ نے پھیر دی عذاب ان سے لما آ جب وہ ایمان لے آئے کشف نا آداب الخل حیات دنیا تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا آداب اٹھا لیا وہ ایک तकली नफा पहुंचाया यहां एक आयत ने इस قوم کا بیان جنوں علیہ السلام کا کچھ وضاحت سے بیان سورۃ الصفات میں आएगा 23 سے بارے میں انشاء اللہ و تعالی وہاں پڑھیں گے یہ مثال کیوں بیان کر دی گئی اللہ تعالی بیان کر رہا ہے قیامت کی یہ ایت تلاوت کی جائے گی آج بھی کوئی قوم اگر چاہے اللہ کی طرف پلٹے تو اللہ maaf کرنے پر خاطر ہے. اس لیے مثال دی جا رہی ہے ایک آج کے ہمارے ہاں کوئی پتہ نہیں کون, کون سے دن منا رہے ہیں, کس کس کے دن منا کو توبہ دن منا لو بھائی پوری قوم کرے توبہ صدر بھی آئے میدان میں وزیر اعظم بھی آئے میدان میں چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی آئے میں اور آپ بھی آئے پوری قوم کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے کیا عجب کے کی اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور جو عذاب کی باتیں نہیں چھائے ہوئے ہمارے اوپر شہر کے اندر بیماریوں کا آل نہیں دیکھ رہے ہم بڑے بڑے شہروں میں کیا اس شہر میں ہاسپٹلس کافی ہیں ہمارے لیے جتنی بیماریاں پوچھے کسی ہاسپٹل والوں سے آپ جا کر سروے کروائے پانچ لاکھ بیڈ چاہیے کیا یہ عذاب سے کم ہے کچھ مہنگائی کا عالم کیا ہے عذاب سے کچھ کم ہے نسلوں کی نسلیں برباد ہونے عذاب سے کچھ کم ہے گھر, گھر ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں اللہ معاف رکھے ہم اللہ معاف کرے ہمیں کب ہم ہلیں گے کب ہم کھڑے ہوں گے ایک سچی اور پوری قوم کھڑی ہو سارے, کے سارے ہو اللہ قادر ہے اللہ نے کیوں بیان کیا موٹیویشن کے لیے اور بھی قوم اگر ہو جائے اللہ کے حضور جھک جائے اللہ پر اور چاہتا تو زمین میں جو ہے سب کے سبھی مان لے آتے مگر یہ تھوڑے ہی اللہ نے چلا دیا جائے گا تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کروانا ہے پیغمبر کی داری اسے پوچھا جائے نہ ہیں جبر قبول کرانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کفر کی ناپاگی ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے باقی ایمان لانے کے لیے اللہ کی کائنات میں نشانی ہے نشانی ہے فرمایا قل انظروا ماذا في السماوات والارض اے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے بھلا دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون اور ڈرانے والے نہیں رسول ان لوگوں کو فائدہ نہیں دیتے جو نہیں مانتے جنہوں نے میں نہ مانوں کی رٹ لگا رکھی ہے انہیں کوئی فائدہ نہیں فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلو من قبلهم تو کیا وہ انتظار کر رہے ہیں مگر انہی لوگوں کے جیسے واقعات تو اس سے پہلے گزر چکے قل اے نبی علی السلاما فرما دیجئے تم انتظار سے ہوں جی رسول اپنے رسولوں کو اور اسی طرح ان کو جو ایمان لائے حق علی ہمارے ذمے ہے کہ ہم نجات دیں ایمان والوں کو اگلا جو بیان ہے بڑا زور دار کرام ہے اللہ کی طرف سے سورت کی جو کلوزنگ ہو رہی ہے بڑی پرزور دعوت ہے لوگوں میرے دین کے بارے میں کچھ شک ہے تو سنو فلاں تمہیں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہوئے میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں وفاد دیتا ہے یا وفاد دے گا یعنی موت دے کا وہ امید اکور امین المین اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مؤمنین میں سے رہوں وان عمین حنیفا اور یہ کہ اپنا رخ سب سے موڑ کر دین کے لیے سیدھا کر لو یکسو ہو جاؤ ولا تک او تم ہرگز مشکین میں سمت ہو جانا ولا تک اور اللہ کے سوا اس کو نہ پکارو جو نہ تمہیں نفا دے سکے نہ نقصان فی فعال اگر تم نے ایسا کیا تو بے شک تم نقصان کرنے والوں میں سے ہوگے وہی ہم سس کا اللہ بزور ان فلاح کا شفل ہو اللہ اور اگر اللہ تمہیں کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں بہت یور خیر رو دلی فلی اور اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی عطا کرنا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں کل اختیار اللہ کے پاس یو من وا وہ نفع نقصان کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وحیم اور وہ اللہ بہت نہایت رحم فرمانے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق پہنچ چکا نفسی تو جس سے ہدایت پائی تو اپنے بھلے کے اپنے ہدایت پائی و مم غل فنا اور جو گمراہ تو اپنے ہی نقصان کی خاطر را ہوا وما انا علیکم وکیل اور میں تم پر کوئی اختیار رکھنے والا نہیں پیروی کی, کی گئی وصبر اور صبر یہ پوری مکی زندگی کا مستقل در صبر صبر صبر اللہ یہاں تک اللہ فیصلہ فرما دے خیر اور بیٹھیں گے اللہ اور آواز نہیں آ رہی زور سے بولے نا بھائی جزاک اللہ خیر خواہش ہے کہ دو رخو اور پڑھ لیں سورہ ہُو شروع کرتے ہیں اور اللہ اکبر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تو اور اس رسول اللہ بڑھاپا آ ہے بڑھاپا آ پر تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا استقامت پہ تو کوئی کمی نہیں لیکن حضور بڑھاپا محسوس ہو رہا ہے کہاں مجھے سورہ ہود اور اس کی جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے حضدوں نے فرمایا ترمیزی شریف کی روایت ایسے مضامین سورہ آراف کا انداز ہے سورہ آراف میں رسولوں کے واقعات تھے اس سورہ حود میں بھی رسولوں کے واقعات کا ذکر آئے گا ان شاء اللہ اس میں یہ حروف کتاب ہے یعنی قرآن اس کی آیات مضبوط کی گئی پھر ان کی تفصیل کی گئی اس اللہ کی طرف سے جو حکمت والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے کیا مطلب ایک رائے اول اول مختصر صورتیں آئیں مکی جو قرآن کے آخر میں ہیں اور بعد میں انہیں مختصر مکی صورتوں کے مضامین کو کھول کھول کر طویل صورتوں میں بیان کیا گیا ہے واللہ عالم یہ ایک رائے ہے اللہ تعبدو اللہ, اللہ, کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اندیم و بشیر بے شک میں اس اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں اور کیا دعوت اس قرآن کی انستا فرو ربک اور یہ کہ مغفرت طلب کرو اپنے رب سے توبو الی کی طرف رجوع کرو یو مت ان حسن وہ تمہیں عمدہ فائدہ آتا فرمائے گا ایک مقررہ وقت تک کے لیے وہ یوتی کل نوی فول اور ہر عمدہ عمل کرنے والوں کو والے کو زیادہ اجر اپنے فضل سے آتا فرمائے گا یہ استغفار کی دعوت بھی قرآن کی بنیادی دعوت ہے مزید اس سورہ میں آگے پیغمبروں کی دعوت کے طور پر بھی نقطہ آئے گا بخشش مانگو اللہ سے وہ ان طب اور اگر تم پھر جاؤ گے یومین کبھی تو بیشک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں مرجی اکم اللہ کی طرح تمہیں لوٹنا ہے قدیر اور شہ پر قدرت رکھنے والا ہے اللہ یفن آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ ان سے چھپا لے اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں ان نہ بے شک وہ اللہ سینوں کے رازوں سے بھی خوب واقف ہے یہ جو آیت نمبر پانچ ابھی ہم نے مکمل کی گیارہویں پارے کی آخری آیت ہے اس کو علماء نے لکھا یہ مشکلات القرآن میں سے ہے کیا مطلب کچھ مقامات قرآن کے جن میں تشریح میں تشریح یا ترجمے بھی, بھی مشکل پیش آتی ہیں اور پھر اس کی تشریح میں مشکل آتی ہے پھر اس کی ریکنسلیشن میں مشکل آتی ہے تو ترجمے بھی ایک سے زیادہ ممکن ہوتے آرا بھی ایک سے زیادہ ممکن ہوتی ہیں ایک رائے وہ کیا ہے یہ مشکین کبھی کبھی حضور کی مجلس میں آ جاتے صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے اپنے آپ کو اپنے بالکل ٹانگوں میں سر دے کے جھکا کے بیٹھتے کے کہ کہیں حضور ان کی طرف دے کے خطاب نہ کر لیں ان سے اور آتے کیوں تھے بس وہ روک جمانے کے لیے کہ بھائی سن کے کہیں گے کچھ نہیں رکھا معذ اللہ معذ اللہ اللہ فرما کس سے چھپ رہے ہو تو اپنے سینوں کو موڑ کر دوہرے کر کے چھپ کر کے تم چھپ جاؤ گے تمہیں تو تنہائی میں بھی اللہ جانتا ہے جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو بدل رہے ہوتے ہو اور اللہ تمہارے سینوں سے بھی خوب واقف ہے سب سے چھپ سکتے ہو اللہ سے چھپنا ممکن نہیں ہے ایک رائے یہ بھی کہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے مراد رات منہ پھیر لیتے ہیں حضور کی دعوت کو قبول نہیں کرتے اللہ خوب جان رہا ہے کیا اکڑ ہے ان کے دلوں کے اندر اور کیا بکس بھرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق معاملہ فرما دے گا یہ ایک رائے کے مطابق ترجمہ اور تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھا و اللہ اس کے بعد بارہویں پارے کا آغاز ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ مزید قبول فرمائے اشاد ہوا بارہویں پارے کا آغاز ہے رسکا اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رسق اللہ کے ذمے ہے مستعودہ اور اللہ تعالیٰ اس کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور اس کے سوپے جانے کے مقام کو بھی ایک رائے دنیا کا آرضی ٹھکانا بھی اللہ جانتا ہے اور آخرت کا ہمیشہ کا ٹھکانا بھی اللہ جانتا ہے وہ خوب واقف ہے اور ہاں اللہ سلحان نے رزق کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا سبحان اللہ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ کہتے میرے ذمے ہے میرے ذمے ہے رزق عطا کرنا کل ان کی کتاب مبین یہ سب کچھ روشن کتاب لوہے محفوظ میں موجود ہے اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے اللہ نے زمین بنائی سجائی پھر مخلوق کو بھیجا زمین پر یہ پڑھیں گے شالہ سور حامی میں سجدہ میں بنائی سجائی پھر مخلوق زمین پر آئی ہے بچہ ماں کے وطن سے باہر بعد میں آتا ہے اس ماں کے وجود میں اس بچے کی غذا کا اہتمام اللہ اس بچے کے ماں کے وطن سے باہر آنے سے پہلے فرما دیتا ہے زمین پر خدانوں میں کمی نہیں رہی ہاں ظالم بھی بہت ہوئے ہیں نا جو قابض ہو جاتے ہیں وسائل کے اوپر ان ظالموں کا ہاتھ روکنے اور توڑنے کی ضرورت ہے نہ کہ معذلہ اللہ کی صفت رزاکیت پر عدم اعتماد کرنے کی کوشش کی جائے وہ بات پہلے بھی آ بچے تھوڑے ہی اچھے حوراتے نہیں بچے تو زیادہ ہی اچھی ترجمانی حدیث کی حضور اپنی امت میں سے اس امتی پر فقر فرمائیں گے قیامت کے دن جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت میں اضافہ فرمایا ہوگا اور سچی بات تو ہے اللہ یقین اتا فرمائے رازق اللہ سبحانہ و ہے حدیث ہم جمعے میں خود بات میں سنتے کوئی نفس مر نہیں سکتا لن تس تک کہ دستک ملا رزق کہا جب تک کہ وہ اپنے رزق کو پورا نہ کر لے اور حدیث میں بخاری مسلم کی روایت بچہ ماں کے بطن میں چار مہینے کا ہوتا ہے رو ڈالی جاتی ہے فرشتہ بھیجا جاتا ہے چند باتیں طے کر دی جاتی جن میں ایک یہ بھی ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا وسائل کی کمی کبھی نہ رہی ہمیں کس کو پتا تھا کہ سی این جی گیس بھی کسی شے کا نام ہے سو برس پہلے پتا تھا اور آج جو کچھ اتنی کار فرمائیاں ہو چکی سو برس پہلے تصور تھا خوبصورت جملہ کسی کا پتھر کا زمانہ اس لیے ختم نہ ہوا کہ پتھر ختم ہو گئے پتھر آج بھی باہر پڑے آج ہم پتھر کو رکڑ کے آگ جلاتے ہیں نہیں نا حالانکہ پتھر تو موجود ہیں پتھر کا زمانہ اس سے ختم نہیں ہو گیا پتھر ختم ہو اللہ نے اور وسائل عطا فرما دیے اللہ کے کوئی کمی نہیں وہ هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام اور وہ اللہ جس نے پیدا فرمایا آسمان اور زمین کو چھے دنوں میں وکانہ عرشه علی الماء اور اس کا عرش پانی پر تھا یہ متشابہات میں سے ہے البتہ حدیث مسلم شریف میں مخلوق کی تخلیق سے 50 ہزار برس پہلے یہ ایک اور یہ عالم کی باتیں مخلوق کی تخلیق سے پچاس ہزار برس پہلے اللہ نے تقدیریں لکھ دی تھی اس وقت اس کارش پانی پر تھا کیسے وہ متشابہات میں سے ہے لیا بلوا کیوں پیدا کیا گیا ائ تاکہ تمہارے امتحان لے اللہ اُکم احسن و عملہ کہ تم میں عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے بڑا خوبصورت نقطہ مفسری نے لکھا یہ نہیں کہ کون امال زیادہ کرنے والا ہے نہ کون اعمال بہترین کرنے والا ہے ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس کی قدر ہے ورَ ان بَعْدِ الْمَوْتِ اور اگر اے نبی علیہ السلام آپ کہیں کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے كَفَرُوا إِنْ هَذَا اللہ سے شرمبین تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے محد اللہ وَلَئِن آخرنا العذاب الى امتن، امتن اور اگر ہم ان سے عذاب روک رکھے ایک مدت معین تک کے لیے ما تو ضرور کہیں گے کیا چیز اسے روک رہی یہ وہی ہٹ دھرمیل عذاب آتا کیوں نہیں عذاب یہ جل بازی جو مچا رہے تھے اس پر اللہ کا تسرا فرمایا اللہ یوم یام آگاہ ہو جاؤ جس دن ان پر آداب آئے گا ان سے ٹالا نہیں جائے گا ما کان بھی اون اور گھیر لے گا وہ جس کا وہ اڑا کرتے تھے یعنی اللہ کا عذاب انہیں آگ ہیرے گا اللہ تعالیٰ اس سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ پھر تراویہ ادا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محمد, وعلا محمد و مبارک وسلم تسمیان یا اللہ ہم سب کا جمع ہونا بیٹھنا کب میں قبول فرما اے اللہ ہم سب کی مففرت فرمات ہمارے ماں باپ کی مقفرت فرماتے گھر والوں کی مغفرت فرمات ہمارے اساتذہ کی مفرت فرماتے ہیں. اللہ تمام مسلمانوں کی مففرت فرمات اللہ اسماح مبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمات اللہ قرآن حکیم کے پر رحم فرماتے ہیں. اللہ اس قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرماتا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش اللہ ہم سب کی حکیم سے عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا اللہ ہمارے تمام رقومین کی مفرت فرما ہمارے تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحتیابی نصیب فرما اللہ ہر شر صرف فطرے سے بچا لے الائندہ کی زندگی عفت والی پاکیزگی والی آتا فرماد اللہ ہمارے لیے تو ہی کافی ہو جا اللہ مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرما اللہ اپنا ہی محتاج بنا اللہ مخلوق کے محتاجی سے محفوظ فرما اللہ ہمارے گھروں میں جو بھی پریشانی ہے اللہ اپنے فضل و کرنف سے دور کر دے اللہ ہمارے مسلمان بھائی اور دنیا بھر میں جہاں کے مظلوم اللہ ان کی مدد فرما اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما اللہ کا کی مسلمانوں کی مدد فرما اللہ اپنے بندے کی مدد فرما جو تیرے دین کی نصرت میں لگا ہوئے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما اللہ ہر اس شخص, شخص کو ناکام کر دے اللہ جو تیرے دین کے خلاف سازشوں میں لگا ہوا اللہ ایسوں میں ہونے سے ہماری افادت فرما اللہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما اس ماہی مبارک کی قدر کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بنا دے اللہ ہم سب کو اسلام کی حالت پر زندہ رکھ اللہ ایمان پر خاتمہ نصریف فرما اللہ روز قیامت کی ذلت رسوائی سے بچا لے. اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما اللہ روز قیامت نبی مکرم علی السلام کی شفاعت نصیف رما اللہ کے ہاتھ و جامع کو تھر پینا نصیب فرما اللہ جہنم سے محفوظ اللّہ جہنم سے اللہ جہنم سے آزادی اللہ سب کو جنت الفردوس نصیب فرمات اللہ جنت الفردوس نصیب فرمات اللہ اپنی رضاطہ فرمات اللہ اپنی رضاطہ فرمات اللہ اپنا دیدار نصیب نما اللہ سب سے راضی پوچھنا و فی الآخرت حسن وقینہ آزاد الناط صلی اللہ علیہ نبی الکریم ولا علیہ وصحاب یجمعین و رحمت وشفاء وشفاء لما في الصدور بہجو رکھنا بہجو رکھنا کلینی ری او نچن و جن و تم کم وش وشتا ادوری بہجو رحم وہجو رحمت رومی کپوری ریور وحمتی گیت بداری کے هو خير مننا يا